اشد و اشہد بعد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 اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج 18 سبتمبر 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 130 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ الانفال کی آیت نمبر 29 سے آنورڈ اسٹارٹ لیں گے غزب بدر کے کانٹیکسٹ میں ساری گفتگو جاری ہے ظاہر ایک بہت بڑا ایونٹ تھا مسلمانوں کی پوری ریولوشن کے اندر اور اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ایستی کا پہلا کوڑا تھا مشرقین عرب کے اوپر تیرہ سال تک مکی قرآن کے اندر جس عذاب کی دھمکی دی گئی تھی اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن کا ٹائم آ گیا تھا تو غزوہ بدر ایک غیر معمولی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہتھا ہونے کے باوجود فتح دی اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود پلان کیا کہ یہ نہتے رہیں یہ نہیں کہ وہ اتنے غریب تھے کہ وہ آٹھ تلواریں لے کر نکلتے اور تین گھوڑے لے کر نکلتے نہیں وہ تو نکلے تھے کسی اور کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ٹکراؤ کروا دیا کافروں کے ساتھ ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ جو مکمل طور پر اصل سے لیس تھا۔ اب اسی کنٹیکسٹ میں یہ ساری گفتگو آگے چل رہی ہے وہ انشاءاللہ اپ کو سمجھ ا جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ا اے اہل ایمان اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے اللہ تعالی کا خوف رکھو گے اللہ تعالی کو سیریس لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا کر دے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے اکثر لوگ تو بچارے پوری زندگی اس میں کاٹ دیتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کیونکہ جھوٹ بھی اتنا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ آلموسٹ انیس بیس کا ہی فرق نظر آ رہا ہوتا ہے حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن یہ زمین و اسمان کا فرق اس کے لیے جیسے سمجھ آ جائے ورنہ حق اور باطل میں 19 بیس کا ہی فرق ہے. اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو دونوں پارٹیاں درست لگ رہی ہوتی ہیں کم ستی کم اور وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا معاف فرما دے گا وغف فرقم اور تمہیں بخش دے گا وہ اللہ حضل فد العظیم اور اللہ تعالی فضل فرمانے والا ہے بہت بڑا فضل فرمانے والا اب نبی الاسلام کو بالخصوص مخاطب کر کے اور آپ کے ذریعے سے باقی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کروا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان اور معجزہ ہے کہ مشرقین عرب کے چنگل سے نکال کر صرف ایک سو پچیس مسلمانوں کو ہزاروں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے انہیں نکال کر مدینہ شریف میں ایک آلٹرنیٹو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور ان کے پاؤں یہاں پر مضبوط کیے حالانکہ ایک سو پچیس بندے ایک بڑی کلیل تعداد تھی اللہ تعالی کی اگر مدد نہ ہوتی تو مشرقین ارب انہیں مکے ہی میں ختم کر دیتے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے چالیں چلی کا فارو اور یاد کرو جب کافر تمہارے لیے خفیہ تدبیریں چھپ چھپ کر کرتے تھے لوس بتوک تاکہ کسی طریقے سے آپ کو قیدی بنا دے یہ اسپیسیفکلی سنگولر کے سیگے سے رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے یہ جنرل نہیں ہے ف یہ سنگولر کا سی کا ہے لیوس بیتو کا ورنہ ہوتا ہے کم نبی الاسلام کو اے نبی تمہیں قید کر دے او یقتلوک یا تمہیں قتل کر دیں او یخرجوک یا تمہیں جلا وطن کر دیں یہ پلاننگ چل رہی تھی یہ تین پلان تھے اور پلان کرتے کرتے تیرہ سال گزر گئے اللہ یہ کہ اللہ تعالی نے ایک الٹرنیٹو بیس مدینہ شریف کی شکل میں دے دی اور وہاں پر انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا اور وہ نبی اسلام کو پریکٹیکلی لینے کے لیے مکہ شریف آگے اور عباس بن عبد المطلب نے چونکہ بنو ہاشم کے اس وقت کرتے دھرتے وہی وہ تھے انہوں نے رسول اللہ کو ان کے حوالے کیا جو بیعت اکبا ثانیہ ہوئی تھی اس میں تو وہ تیرہ سال تک جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رسول اللہ سے روک کر رکھا ساری پلاننگ ان کی فیل کی ورنہ مجھے بتائیں اگر کافروں کو یہ پتہ چل جاتا کہ جس شخص کو آج ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کے اوپر مجبور کر رہے ہیں ایکزیکٹلی آٹھ سال کے بعد یہ فاتح مکہ بن کر اسی شہر میں داخل ہوگا اس سے بڑھ کر اس کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے دونوں بڑی سپر پاورز کو الٹ دیں گے رومنس کو اور کو اگر یہ اس وقت ان کو بتایا بھی جاتا تب بھی انہوں نے اسے مزاق کے طور پر لینا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ کی غیبی تائید حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ ایک مختصر سی جماعت سے اتنی بڑی ریولوشن برپا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرواتا ایسا ہی ہے تاکہ وہ یہ چیز انشور کرے کہ اس تمام ریولوشن کے پیچھے میں کھڑا ہوں اگر رومنز یا پرشین میں نبی الاسلام تشریف لے آتے اور باقی دنیا پہ ان کا غلبہ ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ کیا ہوا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا ایک اچھا لیڈر مل گیا لیکن وہ بدو جنہیں کسی مول نہیں پوچھتے تھے رومنز اور پرشین ٹھیک ہے غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تجارت کے دنوں میں بھی ان عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اوپر مسلط کیا جن کے پاس اس طرح کی ریزروڈ آرمیز بھی نہیں تھیں ریسورسز بھی اس طرح کے نہیں تھے جتنے کے ان کے پاس تھے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے نبی علیہ السلام ان کی جماعت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اے نبی یہ چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یعنی شہید کر دیں یا آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں ویم اور وہ یہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے ویم کر اللہ اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا ویسے لفظی ترجمہ تو مکر ہے کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے اور اللہ کی شیان شان جو مکر ہے جس کے لیے ہم اردو میں ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کرتے ہیں خفیہ تدبیر ادروائز کو مکر بھی لفظ استعمال کر لے کوئی گستاخی نہیں ہے یہ خام خم نے الفاظ کے چناؤ کو انہوں نے نا ایک اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے گستاخی کا کہہ, کہہ کے قرآن سے ہی دور کر دیا ہے یعنی اتنا جھگڑا کیا وہ کہتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ اگر آپ نے کیا نا شروع اللہ کے نام سے تو یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ یہ تو شروع سے شروع ہوا ہے آپ نے تجمہ کرنا اللہ کے نام سے شروع تو میں نے بھی کہا تھا رکو ذرا صبر کرو تمہارے اعتبار سے تو بسم اللہ بھی غلط ہے کیونکہ بسم اللہ میں تو اللہ بعد میں آ رہا ہے آئے ہو نا داڑھ تھلے ہاں اور تمہاری بسم اللہ بھی ہم تمہیں منا دیتے ہیں عربی میں اللہ بھی اس میں ہی اب اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں تو برلویوں کی بسم اللہ یہ ہونی چاہیے اللہ پہلے آ نا تو بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ ساتھ نام اللہ کے تو یہ لفظی ترجمہ ہے بلکل ہے شروع اللہ کے نام سے کوئی حرض نہیں ہے کوئی شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں جی دی دیکھے انہوں نے بڑے گستاخانہ ترجمے دیوبندیوں نے کر دیے اہل حدیث نے, نے کہا کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے اللہ بھی مکر فرماتا ہے تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے تو یہ گستاخی تو قرآن میں ہوئی بھی ہے وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں نا اصل میں وہ عربی میں لفظ جو ہے نا وہ مکر وہ نٹوریس نہیں ہوتا میرے بھائی جب عربی میں نہیں ہوتا اور اردو میں کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ماننے والا ہے تو وہ نٹوریس تو یوز نہیں کر رہا اردو تو کوئی زبان ہی نہیں ہے اداری زبان کچھ الفاظ عربی کے کچھ فارسی کے جو زبان ہی اداری ہے اس میں آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو عربی کا ہی تصور کریں نا آلموسٹ سارے 40% اردو کے الفاظ عربی والے باقی فارسی سے آئے ہیں تو کیا فرق ہے آپ اردو ڈکشنری کا حصہ بنا لیں نا مکر کو کہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو یہ ان مانوں میں نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے اور اللہ کا شکر ہے عربی اور انگلش سے میں بڑا خوش ہوں اس میں تم اور آپ کا کوئی فرق نہیں ہے تو سارے سارے ادب گستاحی دے فتوے گئے پیسے کشنچ عربی چ تم بھی آپ ہے اور آپ بھی تم ہے کہانی ختم <laughs> عربی میں سنگولر کو آپ فرماتا ہے ہی کہیں گے فرماتے ہیں نہیں کہیں گے کتنی بےدب زبان ہوئی پھر اور یہ اس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں یعنی کئی بار میں نے فلوئنسی میں یعنی نبی الاسلام کا مبارک ذکر کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے نبی نے کہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہا کہ وہ کہ فرمایا کہتے ہیں تو گستاخی ہوگی اتنے اتنے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں عربی میں اللہ کا شکر ہے فرمایا اور کہا کوئی فرق ہی نہیں سیم ہے ٹھیک ہے نا ورنہ تے اے تو اسلام پھلا بیٹھے آ اللہ کا شکر ہے کہ عربی اے ساری ساری جہاں چیزاں بدتمیزی اور تمیز انہوں نے تصور کیتی ہے وہ ساری ویسے ہی فارغ ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر مکر فرمانے والا یا خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے یہ دونوں لفظ بولا کرے تاکہ ان کی یہ بت پرستی توڑیں انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا یہ ادب والا ترجمہ ہے اور یہ بےدبی والا ترجمہ ہے یار مسلمان کیسے بےدبی والا ترجمہ کر رہا ہے اور اپنی حالت یہ کہ اپنے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں وہاں کوئی بےدبی نظر نہیں آ رہی جو سراطن ہے اس کی تعویلات ہیں اپنی حالت یہ اس سے ان کا اخلاص آپ چیک کر لیں کتنے مخلص ہیں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ورنہ جو اتنی باریک چیزیں سونگ لیتے ہیں ان کو چشتی رسول کیوں نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے وہ ادا تتلا علیہم اور جب ہماری آیات ان پر پڑی جاتی ہیں کافروں کے اوپر تو کیا کہتے ہیں قالو قد مینا وہ کہتے ہیں سن لیے ہم نے ٹھیک ہے لکول مس لا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں ان ہاد اللہ یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں لیکن یہ چیلنج زبان کی حد تک تو انہوں نے کہا لیکن اس کو فلفل نہیں کر سکے اللہ تعالی کی ایسی غیبی تائی تھی اس کتاب کے ساتھ کہ قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ سورت البقرہ میں بھی آیا دس سورتوں کا بھی چیلنج آیا ایک سورت کا بھی چیلنج آیا پھر یہاں تک ہے کہ ملتی جلتی لے آؤ نہیں لا سکے اور دیکھے کہانی کیسی ہاں جی سن لی ہیں گلا ہی نے بغیر یہ وہی گل ہے ہوئی وہی ہے کہ بھائی ایک بات چھوڑ رہی ہے نا کتنے کٹو وہ نکلنا کچھ بھی نہیں بس ایک بات کرنی ہے واقع <الْحَق> یہ گئی جی وہ بڑی شورا فاق آئے جس کا میں نے حوالہ کئی دفعہ پیش کیا کہ کافروں کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے اور یہ نبی سچا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کو مان رہے ہیں ادھر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کہانی کرائی ہے کہ مشرقین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے اس سے بڑا کوئی دھوکا ہو سکتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے قرآن کی ساری توحید فارغ کر دی تو اللہ ریش نہ کریں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں سرکار وہ ایسا مانتے ہیں کہ دیکھیں میدان جنگ میں وہ یا بھاول بیڑا تک نہیں کہہ رہے یا مینو دین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں کہہ رہے وہ میدان جنگ میں کافر غزب بدر میں کافر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہادا ہوا الحق اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچی کتاب ہے یہ نبی سچائی پر ہے من ام تر علینا ہجارتمن سما تو ہم پر پتھر نازل فرما دے اسی وقت کیونکہ ہم تو اس کو نہیں مان رہے نبی اس قرآن کو نہیں مان رہے تو ابھی پتھر نازل فرما ابھی آزاد علیم یا پھر ہم پر دردناک عذاب لیا اسی وقت اب یہ وہ بات کی انہوں نے اس کے بعد عذاب کوئی نہیں نازل ہوا وہ دیکھ لو سچا ہونا دے اڑے یار اندازہ کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق چلنا یہ سیم کا مولوی کرے مباللہ کر لو یہ مباللہ کیا نا انہوں نے اے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ابھی ہم پر پتھر نازل فرما ہم اس نبی کا انکار کر رہے ہیں اور پتھر نہیں نازل اور یہ کہہ رہے دیکھ لو ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے نا باللہ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا وما کان اللہ باہم اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے وہ ان جب اے نبی تم ان میں موجود ہو ہاں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی عذاب اس وقت نازل کرتا ہے جب اہل ایمان کو اس بستی سے نکال لیتا ہے ویسے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اہل ایمان اور ایمان والے اور غیر مسلم ایک جگہ ہوں اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو صرف ان پر آئے کہ جو کافر ہیں اور باقی بچ جائیں لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے اللہ اہل ایمان کو ہمیشہ یہ پروٹوکول دیتا ہے کہ نو علیہ السلام اور اہل ایمان 78 کے قریب کشتی میں سوار کیے وہاں سے نکال لیا ان کو باقیوں کو برباد کر دیا حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ چھ لاکھ کا لشکر فرونیوں کے چونگل سے نکالا اور انہوں نے تعکب کیا انہیں سمندر میں غرق کیا حضرت لوت علیہ اسلام کو دو بیٹیوں سمیت کیا قرآن میں آیا کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو پیچھے سے پتھر پڑیں گے ورنہ اللہ کے لیے مسئلہ تھا کہ اتنے پتھر پڑ رہے اس ایک گھر کو محفوظ کر دیتا ہمارے لیے تو یہ کوارڈینیٹس لوکیٹ کرنا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں ڈرون پھینکنے پڑیں گے کہ ایتھے لگے اتنے نہ لگے اللہ کے لیے مسئلہ نہیں لیکن یہ اللہ کی سنت ہے جس طرح اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے اپنی منشا انسانوں تک پہنچاتا ہے اللہ پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے لیکن طریقہ اس نے اڈاپٹ یہی کیا طریقہ اس کا یہی ہے کہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی دروشی پڑنے سے نہیں ہاں کھانا کھانے سے ہی پیٹ بھرے گا سبحان اللہ کہنے سے نہیں یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب تک اہل ایمان وہاں موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا تو سپیسیفکلی یہ مکے کے اعتبار سے ہے کہ جب تک مکے میں رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہتے تھے کہ اللہ عزاب نازل فرما رسول تو وہاں موجود تھے پھر اللہ نے کیسی پلاننگ کی نبی اسلام ان کے ساتھیوں کو نکالا مکے سے نکال لیا نا اور مکے سارے پہ بھی عذاب نہیں بھیجا کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو دل میں ایمان رکھتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑتے تھے ان کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے اس کا ذکر بھی سورہ نصح میں موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملہ کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر بھی معاملہ ہو جائے گا جو اپنا ایمان چھپائے بیٹھے ہیں تمہیں بھی نہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس طرح فرونیوں کو اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا نا اہل مکہ کو مکے سے نکال کر بدر میں غرق کیا مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو وہاں سے نکال لیا تاکہ باقی مکے والے بچ جائیں اگر ان میں کوئی ایمان والے موجود ہیں تو وہ اس زد میں نہ آئے عذاب کی اور اہل ایمان کو یہاں پر لا کے کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ہم اس لیے عذاب نہیں وہاں پہ نازل کر رہے تھے کہ نبھی تم ان میں موجود تھے وما کا نلّ محدی بہم وہم اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا جبکہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے استغفار کرنے والے ہوں یعنی اہل ایمان اللہ کے نزدیک اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اہل ایمان اگر کسی بستی میں بھی موجود ہو نا تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے پوری بستی پہ عذاب بھی نہیں بھیجتا ہاں لیکن ایک بات ہے جب پوائنٹ آف نولٹن کے اوپر معاملات پہنچے پھر عذاب آ جاتا ہے وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر کسی بستی میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں کے لوگ ان گناہوں پر قادر ہوں کہ انہیں روکیں اور وہ لوگوں کو منع نہ کریں تو اللہ کا عذاب پھر ساروں پہ آ جاتا ہے دنیا میں عذاب میں وہ, وہ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان کو بچا لے گا دنیا میں رگڑا سب کا نکل جائے گا لیکن یہاں تو اہل ایمان وہ تھے جو دعوت کا کام بھی کر رہے تھے وہ لحم اللہ اچھا مجھے ضمن یاد آ گیا یہ آیت آزرو ناظر پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اہ نبی جب تک تم ان میں موجود ہو تو ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے وہ کہتے ہیں جو مسلمانوں پہ اذاب نہیں آ رہا تو رسول ہم میں موجود ہیں پتہ نہیں انہیں منگولوں کا عذاب کیوں نہیں نظر آ رہا اے اس منگول کی بات نہیں ہو رہی وہ وڈے منگول جہے کافر منگول سن جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی سلطنت عباسیہ کی بغداد کو تباہ و برباد کر دیا سارے بزرگانے دین سارے بزرگانے بے دین سارے وڈ کے رکھ چٹے وہ اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا عذاب آیا وہ جو نبی اسلام کی دعا ہے نا صحیح مسلم میں کہ اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ پوری امت ہی تباہ ہو جائے کیونکہ اگلی امتوں میں جب عذاب آتا تھا نا تو صرف اہل ایمان بچائے جاتے تھے باقی سارے تباہ ہو جاتے تھے اس طرح کا کوئی عذاب اس امت میں نہیں آئے گا یہ نہیں کہ عذاب نہیں آئیں گے عذاب آئیں بخاری میں موجود ہے قربے قیامت میں خنزیر اور بندروں کی شکلیں بھی بنیں گی لوگوں کی اور آپ کو لوگ وہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی بنی اسرائیل بندر مانگے تھے اس امت میں ابھی تک کوئی نہیں ہماری شکلیں بگڑی جی بگڑ یہ انتظار کرو ٹائم آلر دو ہاں اوور پوری امت نہیں ہوگی یہ ہے دعا باقی عذاب تو ہے ہمیشہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہوتے رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑا عذاب ملوکیت زبان بندی ظلم استحصال حکمرانوں کے ذریعے صدیوں تک ہوتا رہا ابھی بھی ہو رہا ہے آڑ بھی سارا سیلاب غریبوں کی طرف جاتا ہے اور امیر جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعفن شدہ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے ہم سائے بتاتے ہیں کہ یہ جی تین دن پہلے مار گیا تھا اور بچے نے زہر دے کے مار دیا اور اسٹام پیپر پہ سائن کروا کے تو اس نے زمین اپنے نام لگوا لی یہ ان کا اینڈ ہوتا ہے ان امیر لوگوں کا جو غریبوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں تو عذاب آتا ہے یہ بے فکر رہے ہیں آپ بچنا کوئی نہیں کسی نے دنیا میں نہ آیا آخرت میں تو آنا ہے اما الحم اللہ اب کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے عذاب نہ آئے وہ یسون عین المسد الحرام جبکہ ان مشرقین عرب کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے نماز پڑھنے سے اہل توحید کو روکتے ہیں وما کانو جب کہ وہ اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہے حالانکہ متولی تو تھے لیکن وہ اللہ کے کھاتے میں متولی نہیں ہے اللہ کی نظر میں حقیقتا متولی کعبے کے وہ ہیں جو اہل ایمان ہے اگرچہ پریکٹیکلی قبضہ کافروں کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اہل ہی نہیں ہے جس طرح حضرت نول اسلام نے جب کہا کہ میرا بیٹا بگوٹن سان تھا اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بگوٹن سان ہے سلبی بیٹا ہے صرف اس نے ایمان کو بول کیا اور اللہ نے ہمارا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے پھر اللہ نے صاف سنمایا اس لیے کہ اس کے اعمال غیروں والے یہاں پہ بھی دیکھیں چاہے وہ قریش مکہ تھے اولاد ابراہیم تھے بنو اسماعیل تھے اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغمبر کی اولاد تھے لیکن اللہ نے کہا یہ اہل ہی نہیں ہے کہ متولی ہوں حرم شریف کے کون اہل ہوں گے ان اولیا اہو ال متکون اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تکوا اختیار رکھنے والے ہیں ولا کنہ لا علم لیکن اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی آج بھی یہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مساجد کے متولی یہ علماء ہونے چاہیے جو ممبروں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ذرا آج تک کسی انگریزی کے پروفیسر نے کہا کہ آکسورڈ کی ڈکشنری ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے میری بچیاں کانوینٹ میں پڑھتی ہیں پہلی کلاس سے وہ ڈکشنری لگوا دیتے ہیں ہمیں انجینئرنگ کر کے اتنی انگریزی نہیں آتی ہے جو ان کو میٹرک سے پہلے آ گئی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو وہ انجینئرنگ کی لینگویج کی انگلش پڑھی ہوتی ہے لٹریچر کی انگریزی تو ہماری اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ تو فخریہ بچوں کہتے ہیں کہ بھائی استاد اپنی ڈیوٹی سے عہدہ برا ہو جاتا ہے بچوں کو ڈکشنری کے ساتھ جوڑ کے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ خود ڈکشری سے الفاظ دیکھتی ہیں میچ کرتی ہیں ہاں جی یہ کتاب میں یہ لفظ آیا تھا اس کا مطلب ہے وہاں کسی عالم دین کا ڈر ان کو نہیں ہوتا کسی مفتی کا کسی مجت کا ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں ڈکشنی سے کوئی اور ہی مطلب نہ لے لے جو صرف بزرگان دین نہیں لینا تھا ایون بزرگان دین بھی غلط مطلب لیں گے وہ کہیں گے جی ڈکشی میں یہ لکھا ہوا ہے اور کسی بزرگ کی جرت نہیں ہے کہ ڈکشنی سے اختلاف کر جائے اور یہاں پہ آپ آیت پڑھیں کان پہ جو تک نہیں رینگتی بالکل ان کے خلاف بھی آیت پڑھتے آگے سے وہ تھی کیا مطلب لے رہے ہوتا بھائی تے دس دے کے مطلب ہے تو وہ ایسا گھمائیں گے آپ کو ایسا گھمائیں گے کہ بندہ کیا کہ یار آئے تو رہ گئی کہ تو ٹر گیا لیکن اللہ کے فضل سے یہ آپ فزکس کیمسٹری انگلش بایولوجی کے ٹیچرز میں نہیں دیکھیں گے کہ کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ کوئی اور الٹی کا نہیں کرائے الٹا بلکہ ان کو فکر پڑ جائے گی اچھا یار یہ کتاب میں لکھا تو ہمیں پہلے کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا یہ ہمارا یہ مسئلہ غلط تھا یہ ایسا نہیں ایسا تھا اور رجوع لیں گے اور یہ غدار کیا ہے یہ آپ کو ڈیٹ کہتے ہیں قرآن دیس ڈیک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ ان لوگوں کا حال ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں اس حقیقت سے وماں کا نہ صلاح مہند اور ان کی نماز تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے بیت اللہ کے پاس اللہ مکا او تصدیا سوائے کہ یہ سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں یہ تواف کے دوران ان کی عبادت کا ذریعہ یہ تھا سیٹیاں اور تالیاں یہ جو کچھ درباروں پہ ہو رہا ہے آج کل وہاں بھی سیٹیاں ہیں تالیاں ہیں ڈھول ڈمکے سارا کچھ یہ بیت اللہ میں بھی یہ کچھ کرتے تھے اور سب سے افضل طواف وہ ہوتا تھا جو کپڑے اتار کے ہوتا تھا کہتے تھے انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے تو جو بالکل لنگا ہوگا نا تو وہ سب سے افضل طواف کر رہا ہوگا وہ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نو ہجری کے اندر حضرت اب بکر کو نبی السلام نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور پیچھے سے سورہ توبہ کی حیات نازل ہوئی حضرت علی کو بھیجا اور نبی السلام کی طرف سے انہوں نے مناہ کے میدان میں اناؤنسمنٹ کی کہ آج یہ آخری حاجہ جو مشرقین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا ہے آمدہ سے کوئی مشرق خان کعبے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا یہ ساری کی ساری بدات ختم کیونکہ اگلے سال نبی اسلام نے پھر حاج کروانے کے لیے آنا تھا دا سیجری میں لہذا پہلے اناؤنسمنٹ گئی تو یہ سیٹیاں اور تالیاں فاضوق الزاب اب تم تکفرون تو چکھو اب عذاب اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے یعنی یہ غزب بدر میں اب جو تمہاری پٹائی ہونے والی ہے نا یہ اللہ کا عذاب استثال ہے جو انبیاء کا انکار کرنے پر آتا تھا جو میں شروع میں بتا چکا کفر بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ مخالف پارٹی کو بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے صرف دیندار لوگوں کو نہیں بے دینوں کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے اور وہ خرچ کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو روک دیں دین سے تو مجھے بتائیں آج کل جو آپ کے دین کے کسٹوڈین ہے یہ پیسہ کس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ بھی اسی کام کے لیے کر رہے ہیں اتنی محنت سے پچیس تیس ہزار روپیہ دے کے مولوی بلواتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تقریر وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ انفی ٹھیک ہے قرآن حدیث غلط ہے ٹوٹل اس کی تقریر یہ ہوتی ہے ذرا یہ بول کے تو نہیں کہے گا ورنہ تو سروائیول ہی نہیں اس کی لیکن وہ پوری کے پورے یہ معاملات کر رہا ہوتا ہے کوئی آیت کوئی حدیث کوئی ریفرنس نہیں بیان کرے گا اور اپنے پیسے بھی پورے لے کے چلا جائے گا کسٹوڈین بنے ہوئے تو دین کے اوپر اپنی بے دینی کے اوپر خرچ سارے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں لیکن اینڈ رزلٹ یہ کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں فس اور یہ اس طرح آندا بھی خرچ کرتے رہیں گے سما تکون حسرہ اور پھر اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ سارا مال بھی ان کا گیا اور قیامت مت دن یہ حسرت بن جائے گا اتنا خرچہ کیا ہم نے اور وہ قرآن میں آتا ہے نا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا تو کے برابر سمجھ لیا ہے نا جب اللہ کو نہ مانا تو اس کے نام کی صدقہ حرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خدا کو اس نہ مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے تو اللہ تمہارا ہمارا یہ حسرت بن جائے گا ان کا مال سما یوگ اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے دنیا میں اللہ نے پھر مغلوب کر بھی دیا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے اللہ کفرو الا جہنم یحشرون اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان سب کے سب لوگوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا اللہم اجرنا من النار لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تو اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے یعنی جو دنیا میں یہ کشا کش ہے نا حق اور باطل کی تمیز اس کا اینڈ رزرٹ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق ایک طرف اور اہل باطل دوسری طرف ہو جاتے ہیں با بہو اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر دے فی کو مہ جمیا ان سب کے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے بعض خبیثوں کو بعض کے ساتھ فیج فی جہنم اور پھر سب کو جہنم میں اکٹھا کر کے ڈالے الاحمل خاص یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے اچھا دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اہل ایمان ہے اور جو ایمان کی روش پہ چلنے والے ہیں ان کی کمپنی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور جو باغی ہیں ان کی کمپنی باغی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی یہ نیچرل چیز ہے نیور اور اگر یہ کسی بندے کے اندر کو ایگزٹ کیے ہوئے نام لیے بغیر کہ وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ بھی اس نے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھے میں اور دیندار لوگوں میں بھی بڑا اس کا مرتبہ ہے تو سمجھ لیں یہ منافق آزم ہے یہ سمپل ٹھیک ہے وہ بظاہر تو عالم دین ہے دینی پیشوا ہے لیکن وہ ساری پارٹیوں کو جو خوش کیے ہوئے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پیغمبر سے تو یہ کام نہ ہو سکے کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے ماننے والے اس پہ اکٹھے ہوں اور یہ کوئی اتنا بڑا کوئی تورم خان ہے کہ اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر لی ہے کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست دونوں ہی اسے محبوب رکھے ہوئے دنیا میں صرف منافق ایسا ہوتا ہے جس سے سارے خوش ہوں پیغمبر ذریعے سارے خوش ہوتے کتنا مشکل وقت پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں دیکھا تو کیا ان میں کوئی ایب ہوتا ہے لوگ ان کو گالیاں نہیں نکالتے ان کے قتل کے فتوے نہیں جاری کرتے ان کی بیویوں کے اوپر نہیں لگاتے کس کس تکلیف سے پیغمبروں کو گزرنا پڑتا ہے کئی دو پیغمبر شہید بھی ہوئے تو کیا ان کی تعلیمات میں کوئی خرابی تھی ان کے بتانے کے انداز میں کوئی فرق رہ گیا تھا یا ان کے اندر کمپیٹینسی کا کوئی لیول نہیں تھا جو آج کے علماء کے اندر موجود ہے کہ وہ زور کی نماز ایک پولیٹیکل لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اثر کی نماز اس کے مخالف لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز میں ایک تیسرے لیڈر کے گھر جا کے اس کی مسجد میں دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں ساروں کو خوش کیا ہوتا ہے انہوں نے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر اس دین کے راستے کے اوپر نہیں ہے وہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں کا اے نبی کافروں سے فرما دو ایتا ہو اگر اب بھی تم باز آ جاؤ لم ماں اد سلف اللہ تعالیٰ پچھلا سارا سب کچھ کھاتا معاف کر دے گا یہ اللہ کی رحمت یار <سلام> تیرہ سال مکی تکلیفیں دیں نبی الاسلام کو ان کے ساتھیوں کو پھر بھی اینڈ پہ ایک آفر دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لو سب معاف یہ اللہ کی رامت ہے وہ دوں اور اگر تم باز نہ آئے اور یہ حرکتیں دوبارہ کی فقد موت سنت ال تو یاد رکھو ہمارا طریقہ پہلے والے نافرمانوں کے ساتھ بھی اگلی امتوں میں گزر چکا ہے ہم نے وہی کچھ تمہارے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے اور وہ ہے نا بدر میں جو لوگ بعض آ تو آ لیکن جو عہد میں دوبارہ آئے ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا وہ تو مسلمانوں کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی ادروائز تو فتح وہاں پہ بھی ہو گئی تھی خندق کے اندر تو خوب مٹی پلید ہوئی ان کی اور تو ان کی ذلت کی آخری قسط تھی سمجھ لیں کہ وہ مسلمان جن کو یہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے ان سے صلح کرنے کے اوپر ہو گئے یہ بہت بڑی ذلت کاٹی تھیدیبیا رسول اللہ کی فتح کا دن تھا فتح مکہ تو بعد میں ہوئی نا اسی لیے نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیبیے کے موقع پر فرمایا تھا ان فتح نالا کا فتح وینا فت ادھر نازل ہوئی ہے آج تو ہم نے آپ کو روشن بتا دی تھی ہے کیوں انہوں نے مان لیا کہ بھائی گل ود گئی ہے ہاں تبھی تو بھائی ابھی تک تو ان کی بدماشی یہ تھی کہ بدر میں مسلمانوں کو مارنے آگے اتنی دور سے احد میں مارنے آگے خندق میں تو ساروں کو جمع کر کے پورا ارب چڑھا دیا اور کہاں یہ حالت کہ وہ سلح کرنے کے اوپر ہو گئے اور دیکھ لیں وہ چھ ہجری میں سلح ہدبیا ہوئی ساتھ میں غزوہ خیبر ہوئی آٹھ میں فتح مکہ ہو گئی اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے تین مہینے کے بعد غزبہ آخری جنگ مشرقین عرب کے ساتھ عربیوں کا سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا اور پھر وہ دعوت ایکسپورٹ ہوئی بار باہر واقع فتن توں دینو للہ اور اے مسلمانوں ان کافروں کے ساتھ قتال اب جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی جب تک اسلام کو فتح نصیب نہیں ہوتی الٹیمیٹ کے یہ مکمل طور پر مغلوب ہو جائے اس وقت تک آپ نے قتال روکنا نہیں ہے یہ بدر کے موقع پر فرمایا جا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بدر ایک بیٹل فیلڈ ہے جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فتح مکہ نہ ہو جائے جنگ مسلسل جاری رہی ہے دو ہجری میں بیٹل آف بدر ہے ایک مارکا ہوا ہے کافروں کا اور مسلمانوں کا جنگ ختم نہیں ہوئی تھی جنگ ختم ہوئی ہوتی تو اوت نہ ہوتی جنگ ختم ہوئی ہوتی تو خندق نہ ہوتی جنگ ختم ہوئی ہوتی تو فتح مکہ نہ ہوتا تو یہ نبی رسلام ان کے ساتھیوں کو کہا گیا کہ جب تک یہ فتنا کچنا نہیں جاتا نا اب تم نے ان سے قتال جاری رکھنا ہے اسی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں نا انہیں قتل کیا جائے لیکن نبی الاسلام نے اجتہاد کیا سورہ محمد کی آیت سے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی بھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اجتہاد پسند نہیں آیا وہ اسی سورت النفال میں آگے جا کے 69 نمبر آیت میں آ جائے گا کہ اگر وہ پہلے آیات نازل نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تعالی تمہیں عذاب دیتا جو تم لوگوں نے غزوہ بدر کے قیدی پیسے لے کے چھوڑ دیے کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں تھا قیدی آزاد کرنے کا فدیہ اس صورت میں لیا جائے گا جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو ابھی جب تک ان کو قتل نہیں کرو گے اس لیے کہ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کو چھوڑو گے یہ اگلے سال پھر تیاری کر کے تم پہ آ جائیں گے اور آ بھی گئے دو ہجری میں مار گئے تین ہجری میں پھر آ گئے اور اس آیت کے تحت اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا لیکن نبی اسلام نے سورہ محمد کی وہ آیت کہ جب کافروں سے مڑ بھیڑ ہو تو چاہے تم انہیں قید کرو چاہے تم جو ہے انہیں قتل کرو یہ تمہاری مرضی ہے تو نبی الاسلام نے ایک نرم رویہ اڈاپٹ کیا اپنی شفقت کی وجہ سے تحو فإن اللہ ابا بصیر اور اگر وہ باز آ جائیں تو یقینا اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں یعنی اگر وہ بعض آ جاتے ہیں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے میں ان کے لیے کوئی درگزر کی روش اختیار فرما سکتا ہے و ان اور اگر وہ روگردانی کریں فائل تو خوب جان لو ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تمہارا پشت پنا ہے نعم المولا و نعم نصیر کیا ہی بہترین وہ پشت پنا ہے کیا ہی بہترین مددگار ہے اس پہ پارا نمبر نو مکمل ہوا اور یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو مسلمانوں کے ہاں بڑا رائج ہے حسب اللہ و نعم ال اٹھاتے ہیں سورہ عال عمران سے اور یہ اس کے ساتھ جوڑ کے نا نیام و نیام الصیر ایک پورا ایک سمجھ لیں ایک شیر بنا لیں یا کہہ لیں کہ ایک سلوگن کے طور پر بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد پھر عبد جنانی کو تو نہیں پکارنا چاہیے نا جب مان لیا اللہ ہی اللہ ٹھیک ہے. ہے توحید نہیں تو پھر انسان کے پلے تو کوئی شہ نہیں ہے قرآن تو سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کار ساز ہے نعمل مؤلا و نعم ال نصیر کیا ہی بہترین وہ ولی پشپنا اور مدد کرنے والا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے پڑھا ہسبن اللہ ہوم الوکیل اور تمہارے نبی الاسلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے ہسبن اللہ ہوا نعم الوکیل تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اسمائے آزم میں سے ہے اس کے بعد اب پارہ نمبر دس شروع ہو رہا ہے سورت الانفال کی آیت نمبر فورٹی ون اس میں خمس کا ذکر آ رہا ہے یہ خمس کی ٹرمنالوجی شیعہ کے ہاں تو کافی ریناؤنڈ ہے بلکہ ان کے علماء کا پورے کا پورا دھندہ ہی اس کے اوپر چل رہا ہے جس طرح اہل سنت کے علماء کا دھندہ سارے کا سارا زکات اور فطرہ کے اوپر قربانی کی کھالوں کے اوپر اور جمراتے اور برسیاں ان کے اوپر چل رہے ہیں نا اس طرح شیعہ کے ہاں جو ہے نا وہ ذرا بڑے لیول کا کاپا پروگرام ہے وہ خموس ہے کیونکہ زکات تو صرف ڈھائی فیصد ہے ہاں یہ بیس فیصد ہے زکات سو روپے میں ڈھائی روپے ہے اور خمس جو ہے سو روپے میں بیس روپے ہے اور وہ ان کے علماء لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے یہ ہم نے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے خرچ کرنا ہے پوچھے کس کے اوپر تو کہیں گے سید کے اوپر اور وہ سید وہ خود ہوں گے آ, آ, غریب سیدوں کو کوئی پوچھنے ہمارے پاس کوئی سید آتا ہے نا تو میں تو پھر ایسے لوگوں کو جو لوگ خموس اکٹھا کر رہے ہیں ان کے پاس بھیجتا ہوں کہ وہ سید ہے جنہوں نے خموس اکٹھا کیا, کیا کیونکہ ہم تو ہومس نہیں اکٹھا کر رہے تو وہ آپ کے نام پہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تو لے ان سے جا کے ہم بھی جس لیول تک مدد کر سکتے ہیں کریں گے زکات میں سے تو نہیں کر سکتے وہ تو واضح ہے اجماع ہے امت کا احادیث ہے بخاری مسلم میں کہ آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے یہ مال کا ہے اور بیت کے اوپر یہ حرام ہے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاة کے ایک کے ہوم خمس کا نظام رکھ دیا مال غنیمت کے اندر پانچواں ایک سمجھ لیں حصہ پانچواں حصہ سے مراد ہے 20 پرسینٹ یعنی اس کے کل پانچ حصے کیے جائیں پوری رقم کے تو ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہومس تو ظاہر ہے پانچ میں سے ایک ہوگا تو سو میں سے وہ بیس بنے گے کننے ویئن تھے سو ہونے پانچ ویئن دے, دے تو یاد رکھنا بھی آسان ہے تو ہوموس جو ہے وہ ٹوینٹی پرسینٹ ہے اور حصہ وہ پانچواں ہے جس طرح زکات ٹو پوائنٹ ہے لیکن حصہ چالیسواں ہے کیونکہ سو کو ڈیوائڈ کریں چالیس کے اوپر تو ٹو پوائنٹ بنتا ہے تو یہ خمس مال غنیمت میں اہل سنت کے ہاں جو احادیث ملتی ہیں وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ مال غنیمت میں حصہ ہے اس کے علاوہ عام بندے نے اپنے مال میں سے خمس نہیں دینا وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کے پاس جب بھی لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے تو جس طرح وہ حدیث ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے کلمہ توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا دوسری چیز نماز تیسری زکاط چوتھی حج اگر استطاعت اور پانچویں رمضان کے روزے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں یہ چار چیزوں کا ذکر بھی ہے جب تک کہ رمضان کے روزے اور حج فرض نہیں ہوا ہوا تھا تو نبی الاسلام فرماتے تھے کہ اللہ کا اب حق ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اس کے رسول ہے نمبر دو نماز قائم رکھو نمبر تھری زکات ادا کرو اور نمبر فور اپنے مالے غنیمت میں سے جو پانچواں حصہ ہے یہ 20 پرسینٹ وہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص کرو گے اور دو گے مال غنیمت مالے غنیمت اب کیا ہے اسی کے اوپر یہ پوری صورت ہے انفال یعنی میدانے جنگ میں کافر جو مال چھوڑ کر چلے جائیں گے اب جس مسلمان نے جس کافر کو قتل کیا اس کا جتنا سامان ہے اس کا مالک وہ مسلمان ہوگا اور اس کے وہ کرے گا پانچ حصے ان میں سے ایک حصہ بیت المال میں اہل البید کے لیے جمع کروائے گا اس لیے کہ اہل بیت کے لیے زکا تو حرام ہے تو اللہ تعالی نے اپنے حصے میں سے ان کو رکھ لیا کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو یہ اللہ نے خمس کو اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے تم دے رہے ہو یہ زکات والا صاحب کتاب نہیں ہے کیونکہ جو جنگ میں فتح ہوئی وہ اللہ کی مدد سے ہوئی پھر اس میں بڑا ایشو آ گیا مال فیہ کا کہ جو بغیر جنگ کے فتح ہو جاتی ہے ہاں وہ پھر سارے کا سارا بیت المال میں آئے گا وہ پول میں آئے گا وہ خلیفات المسلمین اور مسلمانوں کا حکمران ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کیا, کیا جائے وہ سورت الحشر میں جا کے ذکر آئے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میری وجہ سے ہوا اگر جنگ بھی نہیں ہوئی اور میں نے روب ڈلوا کے تمہیں فتح دے دی تو اب وہ جو کافر جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ جنگ کے بغیر تمہارے آتا ہے وہ سارے کا سارا بیت المال میں آئے گا اور پھر خلیفت المسلمین اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیسائیڈ کریں گے مالے فہ کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اور یہ بسلا اس وقت اٹھا جب قادسیہ اور یورموکھ کے اندر اتنی بڑی لیول کی فتوحات ہوئیں تو اس وقت یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ سینئر صحابہ کی میٹنگ کال کر لی کیونکہ جو قادسیہ اور یورموکھ لڑنے والے تھے وہاں تو جو مالک غنیمت ہاتھ لکھا وہ تو ہزاروں مربع زمینیں تھیں وہاں فوجیوں کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ پورا علاقہ ہم نے فتح کیا ہے یہ سارا ہمارا اس کا پانچواں حصہ تو مالغ نیمت میں دیں گے اور باقی چار اسے ہم اپنے پاس رکھیں گے وہ تو پورے پورے ملک اسے آ جانے تھے ٹھیک ہے تو پھر یہ ڈسائڈ کیا گیا کہ وہ جو کچھ ہے جو پوری سرزمین فتح ہو رہی ہے وہ مالک نیمت کی گری میں فال کرے گی یا مالے فہ کی تو لاجکلی وہ مال فیہ میں ہی آئے گا مالک غنیمت میں نہیں آئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فائنل صحابہ نے سب نے کانسینس کے ساتھ ڈسائڈ کیا کہ یہ مال نیمت کیسے ہو سکتا ہے مالک غنیمت تو صرف وہ مال ہوگا کہ جو فوجی میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے ہیں باقی جو عام شہری رہ رہے ہیں ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں تو وہ کہاں سے اس کے مالک ہو گئے یہ تو ظلم کے اوپر مبنی نظام ہوگا ہاں یہ ہوگا کہ مسلمان ریا کا حصہ ہو جائیں گی وہ زمینیں اور خلیفت المسلمین اس حوالے سے لوٹ کرے گا کیونکہ پورے ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا نا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہاں کھیتیاڑی کر رہے تھے انہیں معروم کر دیں انہیں بھی الاٹ کیا جائے گا وہ ظاہر ہے وہ ریا ہوگی مسلمانوں کی تو مسلمانوں پر ان کا حق ہے کہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے لیکن مالے گلی نہیں ہوگا اور نہ جو عام شہری ہیں ان کو قیدی بنایا جائے گا نہ ان کی عورتیں کنیزیں ہوں گی مسلمانوں کی صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی مسلمانوں کے خلاف بیدانے جنگ میں ان پہ یہ حکم اپلائی ہوگا تو وہاں پہ پھر رول مالے فی والا لگایا گیا مال غنیمت صرف اتنے حصے کے اوپر ہے جو میدان جنگ میں تو ظاہر یہ اسلام کا شروع کا سارا کا سارا دور جنگوں سے عبارت تھا تو اس وقت مالک غنیمت والا ایک اچھا خاصا ایک ایشو تھا اور یہ معاملات چل رہے تھے لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس کے بعد پھر جزیہ بھی آنا شروع ہو گیا بیت المال میں اہل البیت کے لیے ایک حصہ مخصوص ہو گیا لیکن جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو یہ والا ایک پرابلم کھڑا ہو گیا تو شیعہ نے پھر اس کا الٹرنیٹو یہ سمجھا کہ ہم اپنی عوام سے ہی خمس لیں مالِ غنیمت کے بغیر بھی ویسے تو وہ دعوی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو مالِ غنیمت کے بغیر بھی خمس لیا جائے گا حالانکہ قرآن بالکل واضح ہے کہ مالِ غنیمت کے اوپر خمس ہے عام دولت کے اوپر خمس نہیں ہے ورنہ سرکار آپ کو ڈھائی فیصد نہیں ساڑھے بائیس فیصد دینی پڑ جائے مہینے کی سال کی مشکل کام ہے نا سو میں ساڑھے بائیس روپے لیکن شیعہ کے ہاں یہ سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آر البعید کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کسی حد تک آج تو اجتہادم یہ ایشو دیکھا جائے تو کسی حد تک درست ہے کیونکہ اگر یہ سسٹم آپ رائج نہیں کریں گے مسلمانوں کی حکومتیں اور زکات میں سے آپ سید کی خدمت نہیں کر سکتے تو آپ غریب سید کے ساتھ آپ کیا کریں گے بعض نے یہ کہہ دیا کہ جی غریب سید جو ہے نا سید کی زکات لے لیں نہیں ذکت چاہے سعید کی ہو یا غیر سعید کی وہ تو ہے ہی میل بہاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ مال کا میل ہے اور ہم اہل بیت پہ یہ ہی حرام ہے بہاری میں حضرت حسن ابن علی نے صدقے کی ایک کھجور رکھ لی تھی حضور نے انگلی ڈال کے الٹی کروا دی حضرت حسن ابن علی کو کہ آل محمد نہیں کھا سکتے یہ یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے ہاں اس وقت یہ جو سسٹم رائے جانا یہ ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے حکومتی لیول کے اوپر اس کا کوئی ایسا سلسلہ بنایا جائے کہ مسلمانوں کی زکات کے علاوہ بھی جو ایٹ لیسٹ امیر لوگ ہیں ان سے اتنا مال کولیکٹ کیا جائے ادر دین زکات بھی تاکہ سعید کو اکوموڈیٹ کیا جائے کیونکہ زہرا اب اس وقت ہمیں الٹرنیٹو کو کرنا پڑے گا نا ایک جب تک میرے بھائی مسلمان غالب تھے اس وقت تک امام مسجد کی تنخواہ رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا اس کی وجہ ہے کہ امام مسجد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مسجد کے اندر اندازی ہوتی تھی لوگ ڈرتے تھے امامت کرواتے ہوئے کسی سینئر بندے کو آگے امامت کے لیے کر دیتے تھے سارے ہیل ہوتے تھے اور خلیفت المسلم خود جماعت کرواتا تھا لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب ہمیں مجبوراً امام مسجد رکھنا پڑتا ہے تو ایک آلٹرنیٹو سسٹم ہم نے کیا ہے نا اور اس امام مسجد کی طرح گورنمنٹ نہیں دے رہی مسجد کمیٹی دے رہی ہے ایک الٹرنیٹو بیت المال کا سلسلہ قائم کیا ہے نا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے تاکہ سید اکموڈیٹ ہو ابھی ہم لوگ تو اپنے اینڈ پہ کوئی ایسا آ ہے تو جتنے اللہ نے توفیق دی کر لیتے ہیں لیکن کوئی آرگنائز انتظام تو موجود نہیں ہے تو اس وقت یہ معاملہ تھا اور یہ کافی عرصہ چلا ظاہر ہے, ہے سینکڑوں سال تک چلا یہ معاملہ مسلمانوں کا غلب رہا ہے تو یہ اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے وا ان نما غنیم تم من شعین اور جان لو جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو یعنی میدان جنگ میں جو کافر چھوڑ کر چلے جائیں جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ون پوری زمین گاہ بنا دی گئی نمبر ٹو ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روپ ڈال دیا نمبر 3 مال غنیمت میرے لیے ہلال ہو گیا اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا اور نمبر فور مجھے ساری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا اور نمبر 5 شفاعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر کھولے گا اور مسلم شریف میں چھٹی فضیرت بھی ہے کہ مجھ پر ختم نبوت فرما دی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو جو بھی مالک غنیمت میدان جنگ میں تمہیں حاصل ہو رسول تو بے شک اس کا جو پانچواں حصہ ہے یعنی 20 پرسینٹ وہ اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ولی دل اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے آل محمد کے لیے ولیتاما اور یتیموں کے لیے ول مصاقین اور مساکین کے لیے وبن صبیل اور مسافروں کے لیے یعنی حضور کے جو مہمان آتے تھے مسافروں میں ہوں مسکینوں میں بھی ہو تو نبی الاسلام نے تو ظاہر خرچ کرنا ہے آپ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے اپنا ذریعہ معاش کوئی اختیار تو نہیں کیا پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے لیکن جب آپ ٹوٹلی وقف ہو گئے دین کے لئے تو ظاہر آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا تو نہیں فرمانا تھا کہ اوپر دیکھا تو سو ہونا نیچے دیکھا توز ہونا تو, تو نبی اسلام کی گزر بسر کیسے ہونی تھی تو مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا اور وہ نبیل اسلام یہ نہیں کوئی عیاشی کی زندگی گزاری نہ ادب بڑی فقر کی زندگی گزاری ہے فاقے رہے ہیں مرتے دم تک رہے ہیں بخاری مسلم میں ہے تو اللہ تعالیٰ مارا کہ یہ اللہ اس کے رسول اور رسول اللہ کے قریبی رشتے داروں کے لیے خموش ہے اور باقی جو حضور کو ملنے کے لیے آتے ہیں یتیم ہو مسکین ہو مسافر ہو انکن تم آ من تم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہو نا وما انزلنا الابدینا یو مل فرقان اور جو ہم نے فتح نازل فرمائی حق اور باطل میں تمیز والے دن یعنی یوم بدر کا دن یہ ابو جال نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہے اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان اللہ پھر میں نو یوم الفرقان بنانا ہوا یومل تقل جمان جبکہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے واللہ اللہ علا کلی شعین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے قادر ہے تو اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ یہ غیبی فتح اللہ کی طرف سے آئی تھی تو لہذا اس کو فتح کو اپنی طرف منسوب نہ کرو یہ جو مالک نیمت ہے نا اس کا پانچواں حصہ جو ہے اللہ کو دو ویسے حصول تو سب ہی اللہ کو دے دیا جائے ظاہر غیبی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سب کچھ ہوا لیکن چونکہ ایک جنرل رول تھا اس لیے اسے اپلائی کیا گیا وہ تم بالردوت دنیا جبکہ تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے وَهُم <الْقُصْوَى> جبکہ وہ دوسرے والے کنارے پر تھے کافر اور منکم اور تجارتی کافلا نیچے سے ہو کر گزر گیا سمندری راستے یعنی ابو سفیان کا کافلا تو وہاں سے بچ گیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا حالانکہ مسلمان تو اس تجارتی کافلے کے لیے نکلے تھے ولاؤ تم لخ تلف تم اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے ولاق اللہ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ جنگ کرے اور وہ کام اس نے جو پورا کرنا تھا وہ پورا کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا اتنی ٹائمنگ سیٹ کی ہے واقعی ٹائمنگ تو سیٹ ہوئی ہے پندرہ دن کا سفر کر کے وہ مکے سے ابو جال قافلہ لے کے چلا ہے کہ ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت کرنی ہے اور مسلمان یہاں سے چلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کے لیے اور راستے میں ایکزیکٹ ٹائمنگ یہ پڑی ہے کہ وہ تم سے نکل گیا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم پلان کر کے بھی نکلتے ہیں نا کوئی سٹاپ واچ لگا کے بھی تب بھی اگزیکٹلی دونوں بدر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے یہ اللہ نے پلان کے ذریعے تمہیں اکٹھا کیا یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا اس دن میں رکھیے گا اور یہ کیوں ہوا لی کا من ہلا کام بئنا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل دیکھ کے ہلاک ہو وہ اور جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے جو مرا دلیل سے مرا اور جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ دکھا دے نا ابھی اتنی بڑی دلیل تھی ہونا تو چاہیے تھا جو کافر بچ گئے تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ اسلام لے آتے کچھ لے بھی آئے بعد میں لیکن کچھ پھر عہد کے اندر قتل ہوئے توفیق نہیں ملی وہ ان اللہ علیہ سمی علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے علم والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس غیبی مارکے کو اس حوالے سے اسٹیبلش کیا تاکہ عذاب عشتی کی پہلی قسط ملے انہیں اور وہ ملی جناب ستر سردار قتل ہو گئے قریش کے وہ قریش جو عرب کے ڈوم تھے جنہوں نے کبھی سوچے نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی لڑ سکتا ہے دوسری طرف سمجھ لیں گدی نشین اللہ کی درگاہ کے گدی نشین قریش کا کافلہ بھی پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر یہ اٹھا کے پرے پھینک دیں گے وہ بچارے اپنے خداؤں کی حفاظت کے لیے ان کا احترام کرتے تھے اس کا پھر اللہ نے احسان جتایا نا علی علافی قریش علافی تشا و سعف یہ یقین کرے جب میں سورہ قریش پڑھتا ہوں نا تو عجیب سوز و گداز کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے کہ یہ قریش کے لوگ اس کا سوز سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میرے گھر کا صدقہ تم کھا رہے ہو ٹھیک ہے تم ازادانہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی یمن کا سفر کرتے ہو تجارت کرتے ہو تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اس گھر والے کے مالک کی وجہ سے تو پھر عبادت کرو پل یا بدو ربا تو بس عبادت کرو اس گھر کے رب کی اللہدی اتو آنا جور و آ خوف جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف کی حالت میں جب کافلے لوٹے جاتے تھے امن دیا کس وجہ سے کابے کا متولی ہونے کی وجہ سے تو قریش بہر ان کی بد کے سب سے اینڈ پہ مسلمان ہوئے لیکن پھر خوش یہ ہے کہ پھر سرکار انہوں نے قرضہ سارا اتارا ہے آئے تو اینڈ پہ ہیں. لیکن پھر اللہ نے انہی قریش کے ذریعے کادسیا میں پرشین کے ہاتھی اتروائے بنو تمیم کے ذریعے ہرموگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رومنس کے اوپر انہیں قریش مکہ کو مسلط کیا جب تک قریش نے اسلام کو بول نہیں کیا نہ عرب کی باؤنڈری سے اسلام باہر نہیں نکلا اور یہی بات میں اپنے سارے سٹوڈنٹس کو یہاں علماء کو سمجھاتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کی جو اکثریت ہے سب کانٹینٹ میں صوفیاء کا طبقہ ہنفی کہہ لیں دوبندی کہہ لیں بریلوی کہہ لیں جب تک یہ حق بات قبول نہیں کرتے اس وقت تک کوئی اسلامک نظام کی باتیں کرنا خلافت کا سسٹم تو یہ علمی شاوت ہے جو بیٹھ کے وی ہاؤس میں آپ پوری کریں نکلنا دے جو کچھ بھی نہیں ہاں جب تک یہ مزار نہیں توڑتے آپ کوئی مزار نہیں توڑوا سکتے چاہے پوری آرمی بھی لگا دیں وہ اگلے دن خود دوبارہ تعمیر کر لیں گے اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ صرف پشاب بھی کرے نا ہاں تو اس کا آپ کے سامنے آ جائے تو پھر ہونا چاہیے جو بخاری میں آیا کہ خالد ابن ولید بت توڑنے والوں میں آگے آگے تھے ہاں اور اکرما آ تھا تلوار کے نیچے لیکن پرانی یاری تھی تو انہوں نے کہا اکرما آج میں نے کوئی لحاظ نہیں تیرا کرنا بہتر ہے کہ چپ کر کے کنیک راگ کترا کے نکل جائے تو وہ تو پھر اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا بحری جہاز کے سفر میں سن نسائی میں آتا ہے جب وہ کافلہ ڈوبنے لگا ادھر ساروں نے اللہ کو بکار کہا یار یہی تو بات رسول اللہ کرتے ہیں تو اگر مجھے آج اللہ نے نجات دے دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا واپس آ کے اسلام قبول کر لیا باپ امت کا فرون ہے اور بیٹا اکرما بن ابی جہل وہ رضی اللہ عنہ ہو ہے اور پھر چند سالوں کی زندگی ان کی اسلام میں گزری ہے آلموسٹ تین یا چار سال کی تیرہ اجری کے اندر جنگ جرم میں شہید ہو گئے آٹھ اجری میں اسلام قبول کیا پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے اور 5 سال کے ایمان کے بعد اللہ تعالی نے انہیں نواز دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راضیق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله